ایما نے پال اور ورجینیا پڑھی تھی اور بانس کے چھوٹے سے مکان دو میں وہ ہپشی اور فدل کتے کے خواب اکثر دیکھے تھے لیکن سب سے زیادہ ایک چھوٹے سے پیارے پیارے بھائی کی شیریں رفاقت اور دوستی کا خیال اس کے دماغ میں چکر لگاتا رہا تھا جو میناروں سے بھی اونچے پیڑوں پہ چڑھ کے بہن کے لیے لال لال پھل توڑے یا چڑیا کا گھونسلا ہاتھ میں لیے ریت پہ ننگے پیروں دوڑا چلائے جب وہ تیرہ سال کی ہوئی تو اس کا باپ خانقاہ کے اسکول اس میں داخل کرنے کے لیے اسے شہر لے گیا وہ سین جروے کے محلے کے ایک سرائے میں ٹھہرے کھانے کے وقت ان کے سامنے منقش رکابیاں آئیں جن میں میدم موزائل دلاویر کی کہانی پیش کی گئی تھی تشریحی جملے جو چھریوں کی رگڑ سے جگہ جگہ سے اکھڑ گئے تھے سب کے سب دین و ایمان نرم دلی اور دربار کے جاہو جلال کی تقدیس و تمجید میں تھے شروع کے دنوں میں بھی اسے خانقاہ میں کوفت نہیں ہوئی بلکہ اسے تو نیک اور پاک باز راہباؤں کی صحبت میں لطف لگا جو اس کا دل بہلانے کے لیے اسے گرجا لے جانے لگی جہاں باورچی خانے سے جاتے ہوئے بیچ میں ایک لمبا سا دالان پڑتا تھا تفریح کے گھنٹوں میں وہ بہت کم کھیلتی تھی اسے دینی مسائل خوب یاد تھے اور پادری صاحب کے مشکل مشکل سوالوں کے جواب بھی وہی دیتی تھی وہ اسکول کے کمروں کی گرم گرم فضا سے ذرا بھی علیحدہ نہ ہوتی تھی اور تصبیحیں اور پیتل کی سلیبیں پہننے والی ان زرد رو عورتوں کے درمیان زندگی گزار رہی تھی قربان گاہ کے بخورات سے پیدا ہونے والا پرسرار ازم لال مقدس پانی کی تازگی اور شموں کی روشنیاں اسے ہلکے ہلکے تھپک تھپک کر لوریاں دیتی نماز کی طرف توجہ کرنے کے بجائے وہ بیٹھی اپنی کتاب میں نیلے نیلے ہاشیوں والی مذہبی تصویریں دیکھا کرتی جو تصویریں اسے خاص طور سے پسند تھیں ان میں سے ایک تو بیمار میمنے کی تھی ایک تیز تیز تیروں سے جندھے ہوئے مقدس دل کی اور ایک مسکین یسو کی جو سلیب اٹھائے ہوئے ہیں اور بوجھ سے دبے جا رہے ہیں نفس خشی کی غرض سے ایک مرتبہ اس نے کوشش کی کہ دن بھر کچھ نہ کھائے وہ اسی ادھیڑ بن میں پڑی رہتی کہ کوئی ایسی قسم سوچے جسے پورا کرنا بہت مشکل ہو جب وہ اعتراف کے لیے جاتی تو خام چھوٹے چھوٹے گناہ تراشتی تاکہ جنگلے کے سامنے چہرہ کیے ہاتھ جوڑے گھٹنے ٹیکے سائے میں دیر تک بیٹھی رہے اور پادری صاحب کی دبی دبی آواز سنتی رہے دولہ, شوہر, آسمانی عاشق اور ابدی نکاح کی تشبیہات جو وازوں میں بار بار آتی تھیں اس کی روح کی گہرائیوں میں انجانی مٹھاس کا طوفان برپا کر دیتی تھیں شام کی نماز سے پہلے مطالعے کے کمرے میں کوئی مذہبی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی تھی سنیچر کی رات کو مقدس تاریخ کا کوئی خلاصہ ہوتا تو پادری فریسینوں کی تقریروں کا مجموعہ اور اتوار کی تفریح کے طور پر عیسائیت کی روح کے اقتباسات پڑھے جاتے تھے ایما نے پہلی ہی دفعہ اس کتاب کی رومانی افسردگیوں کو اس کی پرشوکت آہذاریوں کو جن کی گونج دنیا ہی نہیں بلکہ ابد کے پار جاتی تھی بڑے انہماک سے سنا اگر اس کا بچپن تاجروں کے محلے میں کسی دکان کی نشست میں گزرا ہوتا تو شاید اس کا دل فطرت کے ان غنائی حملوں کی زد میں آ جاتا جو عموماً کتابوں کی شکل میں ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچتے ہیں لیکن وہ دیہات کو اچھی طرح جانتی تھی اور گاؤں کے ڈکرانے، دودھ دوہنے ہل بیل سب سے خوب واقف تھی زندگی کے پرسکون پہلوؤں کی تو وہ عادی ہی تھی چنانچہ وہ اس کے برعکس ہجانی پہلووں پہلوؤں کی طرف مائل ہوئی اسے سمندر سے محبت تھی تو صرف طوفانوں کی خاطر ہرے بھرے کھیت پسند تھے تو صرف اس صورت میں کہ ان کے بیچ بیچ میں کھنڈر ہوں وہ چاہتی تھی کہ ہر چیز سے اسے کوئی ذاتی فائدہ حاصل ہو اور وہ ایسی تمام چیزوں کو بیکار سمجھ کر رد کر دیتی تھی جن سے اس کے دل کی فوری خواہشات کو کوئی فیض نہ پہنچتا ہو اس کا مزاج جذباتی زیادہ تھا فنکارہ نہ کم اسے جذبات کی تلاش رہتی تھی حسین مناظر کی نہیں خانقاہ میں ہر مہینے ہفتے بھر کے لیے ایک بڈھی عورت کپڑوں کی مرمت کرنے آیا کرتی تھی وہ عمرہ کے ایک بڑے قدیم خاندان سے تھی جو انقلاب میں تباہ ہو گیا تھا اس لیے سارے پادری اس کی بہت سرپرستی کرتے تھے وہ کھانے کے کمرے میں راہباؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی اور اس کے بعد اپنے کام پہ واپس جانے سے پہلے ان سے تھوڑی دیر گپ شپ کرتی لڑکیاں اس سے ملنے کے لیے نظر بچا کے پڑھنے کے کمرے سے کھسک آتی اسے پچھلی صدی کے عشقیہ گیت زبانیات تھے اور وہ سیتے ہوئے نیچی آواز میں گاتی رہتی تھی وہ کہانیاں کہتی انہیں خبریں سناتی کسی کو شہر سے کچھ ہوتا تو لا دیتی اور بڑی لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے چوری چھپے ناول بھی دیا کرتی اس کی جیب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ناول ضرور ہوتا اور جب وہ کام کرتے کرتے سستانے کے لیے بیٹھتی تو ایک ساتھ باپ کے باپ چاٹ جاتی ان ناولوں میں اول سے آخر تک بس عشق ہی عشق ہوتا تھا عاشق معشوقائیں سنسان شہ میں غش کھاتی ہوئی مظلوم دوشیزائیں ہر ہر منزل پر قتل ہوتے ہوئے سائیس، ہر ہر صفحے پر دوڑتے دوڑتے مر جانے والے گھوڑے تاریخ جنگل دل کا درد وادے سپکیاں آنسو اور بوسے چاندنی میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں سایہ دار کنجوں میں بلبلیں شیروں کی طرح بہادر اور گائے کی طرح نیک رئیس پاک باز ایسے کہ آج تک ان کا مقابل پیدا نہ ہوا ہو ہمیشہ عمدہ سے عمدہ لباس زیب تن آنکھوں سے آنسو کے دریا جاری غرض کے پندرہ سال کی عمر میں ایما چھ مہینے تک پرانے کتب خانوں سے مستار لی ہوئی کتابوں سے اپنے ہاتھ میلے کرتی رہی بعد میں جب اس نے والڈر سکوٹ کے ناول پڑھے تو وہ تاریخی واقعات پر جان دینے لگی اور پرانے صندوقوں, پہرے کی چوکیوں اور درباری گویوں کے خواب دیکھنے لگی اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی پرانے قلعے میں ان لمبی لمبی کمر والی بیگموں کی طرح رہے جن کے دن نکیلی محرابوں کے سائے میں پتھر سے ٹیک لگائے تھوڑی ہاتھ پہ رکھے کسی دلاور سردار کو دور دراز میدانوں سے کالے گھوڑے پر سوار سفید کلغی لگائیں سر پر دوڑتے ہوئے آتے دیکھنے میں گزرتے تھے اس زمانے میں وہ میری اسٹالٹ کو تو بالکل پوچھتی تھی اور نامور یا بد نصیب عورتوں کی بڑی جوش و خروش کے ساتھ عزت کرتی تھی جان آف آرک الواز، اینیس سوریل حسین فیری اور کلیمانس ای سور آسمان کی تاریخ وسطوں میں اس کے لیے شہاب ثاقب کی طرح تھی ان تاریخیوں میں دو چار چیزیں اور نظر آتی تھیں مگر سائے میں کھوئی ہوئی اور ایک دوسرے سے الگ الگ سینٹ لوئی اور ان کا شاہ بلوت کا درخت بے آر کا دمیں واپسی لوئی یاز دہم کے کچھ مظالم سینٹ بارتولومیوں کا تھوڑا سا منظر بے آرنے کی کلغی اور لوئی چار دہوم کے احترام میں جو تصویریں بنائی گئی تھیں ان کی یاد موسیقی کی کلاس میں ایما جو گیت گاتی تھی ان میں سنہرے پروں والے چھوٹے چھوٹے فرشتوں ہسیناؤں جھیلوں اور ملاحوں کے سوا اور کچھ ہوتا ہی نہ تھا ان ہلکے پھلکے گانوں میں اسے ابہام اور بے جان موسیقی کے باوجود جذباتی حقیقتوں کے دل فریب مظاہر کی ایک جھلک نظر آ جاتی تھی اس کی ساتھ نئے سال کے تحفے میں ملی ہوئی نشانیاں اسکول لے آتی تھیں انہیں چھپا کے رکھنا پڑتا تھا یہ بھی ایک خاصی مہم تھی اور انہیں پڑھا جاتا تھا سونے کے کمرے میں ایما ان کی خوبصورت اطلیسی جلدوں کو بڑی احتیاط سے ہاتھ لگاتی چندوں سے مصنفوں کے نام پڑتی کے کے دستخط کے, کے, کے اوپر سے جلجرا کاغذ ہٹاتی اور دیکھتی کہ کاغذ دوہرا ہو کے آہستہ آہستہ دوسرے صفحے پر گر رہا ہے تو اسے کپ کپی آ جاتی تصویر میں نظر آتا کہ ایک برامدے کے جنگلے کے پیچھے چھوٹا سا چگا پہنے ایک نوجوان سفید لباس میں ملبوس ایک جوان لڑکی کو بازو میں لیے کھڑا ہے جس کی پیٹی میں بھیک مانگنے کی جھولی اٹکی ہوئی ہے یا پھر حسین بالوں والی انگریز عورتوں کی بے نام تصویریں ہوتی جو تنکوں کی گول گول ٹوپیاں پہنے اپنی بڑی بڑی صاف شفاف آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھ رہی ہوتی کہیں یہ ہوتا کہ عورتیں آرام سے گاڑیوں میں بیٹھی باغوں میں سے گزر رہی ہیں ایک شکاری کتا آگے آگے اچھلتا کودتا جا رہا ہے سفید برجسے پہنے دو پست کوچوان گھوڑے ہانک رہے ہیں بعض تصویروں میں اور ہی سما دکھائی دیتا ایک عورت کھلا ہوا خط ہاتھ میں لیے سوفے پر لیٹی کالے پردے سے آدھی ڈھکی ہوئی اور تھوڑی سی کھلی ہوئی کھڑکی میں سے چاند کو تک رہی ہے اور خوابوں میں غرق ہے جو عورتیں بھولی بھالی تھی ان کے رخساروں پر آنسو چمکتے نظر آتے اور وہ گوتھک طرز کے پنجرے کی سلاخوں میں سے فاختاؤں کو چوم رہی ہوتی. یا سر ایک طرف, ڈھلکائے, یا سر ایک طرف ڈھلکائے, مسکراتے ہوئے کسی پھول کی پتیاں اپنی مخروتی انگلیوں سے نوچ رہی ہوتی جو آگے سے دار جوتوں کی طرح خمیدہ ہوتی اور ان تصویروں میں یادش بخیر ترکی سلطان بھی موجود ہوتے جو لمبے لمبے پیچوان لگائے کنجوں میں اپنی محبوباؤں کی آغوش میں لیٹے ہوتے کافر غلام ترکی خنجر یونانی ٹوپیاں کوئی چیز بھی کم نہ ہوتی اور ہاں خاص طور سے حسین اور عجیب و غریب سرزمین کے زرد زرد مناظر ہوتے جن میں اکثر خجور کے پیڑ اور سرو کے درخت بیک وقت دکھائے جاتے ہیں دائیں طرف چیتے بائیں طرف ایک شیر دور فق پر تاتاری مینارے سارے منظر کے چاروں طرف ایک بڑا صاف ستھرا اچھوتا جنگل سورج کی ایک زبردست عمودی کرن پانی میں تھر تھراتی ہوئی ادھر سے ادھر تیرتے ہوئے ہنس جو لوہے کسی بھوری بھوری زمین پر ادھڑی ہوئی سفید سفید کھال کی طرح اور بھی نمایاں نظر آتے ہیں اور ایما کے سر کے اوپر دیوار میں لگے ہوئے لیمپ کی روشنی دنیا کی ان تمام تصویروں پر پڑتی جو سونے کے کمرے کی خاموشی میں ایک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرتی اور کسی بھولی بھٹکی گاڑی کے سڑک پر لڑکنے کی آواز دور سے آ رہی ہوتی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو پہلے دو دن تک وہ بہت روئی اس نے مرحوما کے بالوں سے تجہیز و تکفین کی تصویر بنوائی اور زندگی کے بارے میں بڑے غمناک خیالات سے لبریز ایک خط برتوں کو لکھا جس میں یہ خواہش ظاہر کی کہ بعد میں اسے بھی اسی قبر میں دفن کیا جائے بیچارے باپ نے سمجھا کہ بچی بیمار ہے اور اسے دیکھنے دوڑا آیا ایما دل ہی دل میں بہت ہی خوش ہوئی کہ مجھے پہلی ہی کوشش میں زرد اور مضمحل زندگیوں کا وہ نادر نسب العین حاصل ہو گیا جہاں تک اوسط درجے کے دلوں کی رسائی ہے ہی نہیں وہ لامارتین کی نظموں کے چکردار بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنے لگی اور جھیلوں پر بجتے ہوئے رباب مرتے ہوئے ہنسوں کے نغمے پتیوں کا جھڑ جھڑ کے گرنا باسمت دوشیزاؤں کا آسمان پر چڑھنا اور وادیوں میں خدا لازوال کے انسان سے ہم کلام ہونے کی آواز بغور تمام سننے لگی وہ اس سے اکتا گئی مگر اعتراف کرنے کو دل نہ مانا اور یہ مشغلہ عادتن جاری رکھا آخر اسے یہ محسوس کر کے بڑا تعجب ہوا کہ اب تو بالکل قرار آ گیا ہے اور دل میں اتنی بھی افسردگی نہیں جتنی ماتھے پر شکنیں راہباؤں کو پورا یقین تھا کہ اس کا رجحان رہبانیت کی طرف ہے مگر یہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ میدم ازائل روع ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے انہوں نے اسے اتنی دعائیں مناجاتیں وظیفے اور باعث سکھائے تھے ولیوں اور شہیدوں کا احترام کرنے کی اتنی ہدایتیں دی تھیں اور جسم کے شرم و حجاب اور روح کی نجات کے متعلق اتنی زیادہ نصیحتیں کی تھیں کرتے ہیں جن کی لگام کھینچی ہوئی ہو وہ ایک دم سے رک گئی اور دہانہ پھسل کے اس کے دانتوں میں سے نکل گیا اس کے مزاج میں جوش ولولے کے ساتھ ساتھ ایجابی رنگ تھا اسے گرجا سے وابستگی پھولوں کی وجہ سے تھی موسیقی سے گیتوں کے الفاظ کی وجہ سے اور ادب سے جذباتی حیضان انگیزی کی وجہ سے قائد قانون کی پابندی اس کی سرشت کے خلاف تھی چنانچہ یہ چیز اسے کھلنے لگی اور اس نے دین کے اسرار و سے بغاوت کر دی جب اس کا باپ اسے سکول سے لے جانے لگا تو اسے جاتے دیکھ کر کسی کو بھی افسوس نہیں ہوا بلکہ اسکول کی منتظمہ کا تو یہاں تک خیال تھا کہ پچھلے دنوں اس نے یہاں کی جمیت کا احترام کرنا چھوڑ سا دیا تھا دوبارہ گھر پہنچ کر ایما کو پہلے تو نوکروں کی دیکھ بھال میں کچھ مزہ آیا لیکن پھر وہ دیہات سے بیزار ہو گئی اور اسے اسکول یاد آنے لگا جب چارلز پہلی مرتبہ برتوں آیا ہے تو اس وقت تک وہ طے کر چکی تھی کہ اب میرے لیے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے نہ کچھ سیکھنے کو ہے نہ محسوس کرنے کو لیکن اس کی نئی حیثیت نے جو بے چینی پیدا کر دی تھی یا شاید اس مرد کی موجودگی سے جو خلل واقع ہوا تھا اس نے ایما کو یقین دلایا کہ میں آخر کار وہ عجیب و غریب جذبہ محسوس کر رہی ہوں جو ابھی تک گلابی پروں کی ایک حیرت ناک چڑیا کی طرح شاعری کے جلیل الشان آسمانوں میں معلق رہا تھا اور اب وہ خیال بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں جس سکون کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں یہ وہی مسرت ہے جس کا میں خواب دیکھا کرتی تھی بعض اوقات وہ سوچا کرتی کہ بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے مسرت انگیز زمانہ ہے یعنی ماہ عروسی اس کی شیرینی سے پورا مزہ لینے کے لئے ضروری تھا کہ کسی طرح خوش آہنگ ناموں والی ان سرزمینوں کو اڑ چلے جہاں شادی کے بعد کے دن بڑی لطیف بیکاری میں گزرتے ہیں بگھیوں میں نیلے ریشمی پردوں کے پیچھے بیٹھ کے ڈھلواں سڑکوں پر آہستہ آہستہ چڑھنا کوچوان کا پہاڑوں میں گونجتا ہوا گیت بکریوں کی گھنٹیاں اور آبشار کی دبی دبی آواز سننا سورج ڈوبنے کے وقت جھیلوں کے کنارے پر لیموں کے درختوں کی خوشبو سے لدی ہوئی ہوا میں سانس لینا پھر شام کو شہ نشینوں پر بیٹھ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ستاروں کو تکنا اور آئندہ کے لیے منصوبے باندھنا اسے کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں چند خاص خاص جگہیں ہیں جہاں خوشی ملتی ہے جیسے کوئی پودا ایک خاص مٹی میں اگتا ہے کسی دوسری جگہ نہیں پنپ سکتا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ سویزر لینڈ میں لکڑی کے مکانوں کے چھجوں پر جھکی ہوئی کھڑی ہو یا اسکوٹ لینڈ کی کسی چھوپڑی میں اپنی افسردگی کو دیوی بنا کر پوجے اور ساتھ میں اس کا ایک شوہر ہو جو لمبے لمبے دامنوں والا سیاہ مخملی کوٹ پتلے پتلے جوتے لمبا ہیٹ اور جھالر دار کف اور کالر پہنتا ہو شاید اس کا دل چاہتا ہو کہ یہ ساری باتیں کسی محرمی راز کو بتائے لیکن بادلوں کی طرح انقلاب پذیر اور ہواؤں کی طرح گھڑی گھڑی بدلنے والی مبہم بے چینی کا بیان کس طرح ہو الفاظ اس کا ساتھ نہ دیتے نہ تو اسے موقع ہی ملتا نہ ہمت ہی پڑتی اگر چارلز کے دل میں ذرا بھی یہ خواہش پیدا ہو جاتی اگر اسے اندازہ ہو جاتا اگر اس کی نگاہ ایک دفعہ بھی ایما کا بھید پا لیتی تو ایما سمجھتی کہ میرے دل سے ایک بہت بڑی نعمت یکایا کس طرح غائب ہو گئی جیسے پیڑ کو ہاتھ سے ہلائیں تو پھل ٹپک پڑتا ہے لیکن دونوں کی زندگیوں کا ایک دوسرے سے ربط جیسے جیسے گہرا ہوتا گیا ویسے ہی ویسے ہی ان کے درمیان خلیج بڑھتی گئی چارلز کی گفتگو ایسی معمولی اور بے رنگ ہوتی تھی جیسے سڑک کا کھڑنجا اور اس میں ہر آدمی کے خیالات اپنے روزمرہ کے لباس میں بے روک ٹوک گزرے چلے جاتے تھے نہ تو ان سے کوئی جذبہ پیدا ہوتا تھا نہ ہنسی نہ کوئی اور خیال وہ کہا کرتا تھا کہ جن دنوں میں رواں میں رہتا تھا مجھے کبھی اتنا تجسس ہی نہیں ہوا کہ پیرس سے آئے ہوئے ایکٹروں کو دیکھنے تھیٹر جاؤں نہ تو وہ تیر سکتا تھا نہ تلوار چلا سکتا تھا نہ اسے بندوق سے نشانہ لگانا آتا تھا بلکہ ایک دن تو یہ ہوا کہ ناول پڑھتے پڑھتے ایما کے سامنے شہ سواری کی کوئی اصطلاح آ گئی. اس نے چارلز سے مطلب پوچھا تو وہ اس لفظ کے معنی تک نہ بتا سکا۔ اس کے برعکس کیا مرد کے لیے ضروری نہیں کہ ہر بات سے واقف ہو طرح طرح کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو عورت کو جذبے کی قوتوں زندگی کی لطافتوں اور تمام اصرار و رموز سے آگاہ کرے لیکن یہ مرد تو کچھ نہ سکھاتا تھا نہ خود کو جانتا تھا نہ اس کے دل میں کوئی خواہش تھی. وہ سمجھتا تھا کہ ایما خوش ہے اور ایما کو یہ بے فکری اور دل جمائی یہ پرسکون بے رنگی بڑی گراں گزرتی بلکہ اسے تو وہ خوشی تک کھلتی جو چارلز کو اس سے حاصل ہو جاتی تھی کبھی کبھی ایما تصویریں بنایا کرتی تھی اور چارلز کو وہاں خوب تنے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کے یہ دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا کہ وہ اپنے گتے کے اوپر جھکی ہوئی ہے اپنے کام کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے اس نے آنکھیں آدھی بند کر رکھی ہیں یا انگلیوں سے ڈبل روٹی کی چھوٹی چھوٹی بتیاں بنا رہی ہے اور پیانو کا یہ حال تھا کہ اس پر ایما کی انگلیاں جتنی تیزی سے چلتی اتنا ہی زیادہ اسے تعجب ہوتا سروں پر اس کی انگلیاں بڑی مہارت کے ساتھ پڑتی اور وہ رکے بغیر اوپر کے سروں سے نیچے کے سروں پر اتر آتی اکثر ایسا ہوتا کہ کا کارندہ کپڑے کی گرگابیاں پہنے ننگے سر سڑک پر سے گزرتا ہوا کاغس کا تختہ ہاتھ میں پکڑے سننے کے لیے رک جاتا دوسری طرف ایما کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنا بھی خوب آتا تھا مریضوں کا حساب بھیجتے ہوئے وہ ایسے شائستہ فکرے استعمال کرتی کہ تقاضے کا شائبہ تک نہ ہوتا اتوار کے دن کسی ہمسائے کی دعوت ہوتی تو وہ کوئی مزیدار سا کھانا ضرور سامنے لا کے رکھتی۔ انگور کے پتوں پر ہرے ہرے پھل ڈھیر کر دیتی رکاویوں میں مربع نکالتی بلکہ یہ بھی ذکر چھیڑ دیتی کہ ہمیں نقل کے لیے چھوٹے چھوٹے گلاس خریدنے چاہیے ان سب باتوں کی وجہ سے لوگ بواری کا بڑا لحاظ کرنے لگے تھے آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی نفیس بیوی کا مالک ہونے کی وجہ سے کچھ چارلز کی نظروں میں اپنی وقت بڑھ گئی اس نے ایما کے بنائے ہوئے دو پینسل کے خاکے بہت بڑے بڑے چوکھٹوں میں جڑوا کے بڑے فخر کے ساتھ نشست کی دیوار پر لمبی لمبی سبز ڈوریوں سے ٹانگ دیے گرجا سے لوٹتے ہوئے لوگ اسے اون کے کام کی سلیپریں پہنے اپنے دروازے کے سامنے کھڑا دیکھتے وہ بہت دیر سے گھر لوٹتا اسے دس دس بج جاتے بلکہ بعض دفاع تو آدھی رات بھی ہو جاتی پھر وہ آ کے کھانا مانگتا ملازمہ تو سو گئی ہوتی اس لیے ایما ہی کھانا لا کے لگاتی آرام سے کھانا کھانے کے لیے وہ اپنا کوٹ اتار دیتا وہ اسے ایک ایک کر کے سب نام گنواتا کہ آج ان ان لوگوں سے ملا, فلا فلا گاؤں گیا یہ یہ نسخے لکھے اور اپنے آپ سے بہت خوش ہو کے باقی ابلا ہوا گوشت اور پیاز ختم کرتا پنیر کے دو چار ٹکڑے دانتوں سے کاٹ کے کھاتا ایک آدھ سیب آہستہ آہستہ چباتا پانی کی بوتل خالی کرتا اور پھر بستر پہ جا کے چاروں شانے چت لیٹ جاتا اور خراٹے لینے لگتا اسے کچھ دنوں رات کو کنٹو پہننے کی عادت رہی تھی اس لیے اس کا رومال کانوں پر نہ ٹہرتا چنانچہ صبح کو سارے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوتے اور تکیے کے پروں سے سفید ہو جاتے جس کی ڈوریاں رات کو کھل جاتے تھی وہ ہمیشہ موٹے موٹے جوتے پہنتا تھا جس میں اوپر کی طرف ٹکنے کی سمت میں لمبی لمبی کیڑھی شکنے پڑی رہتے تھیں اور باقی چمڑا بالکل سیدھا چلا جاتا تھا جیسے لکڑی کے پیر پہ مڑا ہو وہ کہا کرتا تھا کہ دیہات کے لیے یہی جوتا ٹھیک ہے اس کی ماں کو اس کی کفایت شیاری پسند تھی جب کبھی اپنے شوہر سے اس کی زیادہ میں ہو جاتی وہ پہلے کی طرح اپنے بیٹے کے گھر آ جاتی مگر بڑی مادام بواری اپنی بہو سے کچھ بدزن معلوم ہوتی تھی اس کا خیال تھا کہ ایما کے طور طریقے اپنی حیثیت سے بہت بڑھ چڑھ کے ہیں لکڑیاں شکر اور موم بتیاں اس طرح غائب ہوتی ہیں جیسے کسی امیر گھرانے میں اور باورچی خانے میں اتنی لکڑیاں پھونکتی ہیں کہ دیگیں کی دیگیں پک جائیں وہ بہو کے کپڑے قائدے سے الماریوں میں لگاتی اور اسے سمجھاتی کہ جب کسائی گوشت لائے تو اس پر نگاہ رکھنی چاہیے ایما ان نصیحتوں کو کسی طرح برداشت کرتی رہتی مادام بواری اس معاملے میں بڑی فیاضی سے کام لیتی اور دن بھر اماں اور بیٹی ان دو لفظوں کا ورد رہتا مگر ساتھ ساتھ ہوٹ ہلکے ہلکے تھر تھراتے جاتے اور دونوں کی دونوں ملائم ملائم الفاظ غصے کے مارے کانپتی ہوئی آواز میں ادا کرتی مادام دوبوک کے زمانے میں بڑھیا سمجھتی تھی کہ بیٹا اب بھی مجھ سے ہی زیادہ محبت کرتا ہے لیکن اب ایما سے چارلز کا لگاؤ اسے یوں معلوم ہوتا جیسے میرے پیار کے بدلے میں بیٹا مجھ سے غداری کر رہا ہے اور میری ملکیت پر قبضہ مخالفانہ ہو گیا ہے وہ اپنے بیٹے کی خوشی کو بڑی غمناک خاموشی کے ساتھ دیکھتی جیسے کوئی دیوالیہ کھڑکی میں سے لوگوں کو اپنے پرانے مکان میں کھانا کھاتے دیکھتا ہے وہ چارلز کو اپنی مصیبتیں اور قربانیاں یاد دلاتی اور ایما کی بے سے ان کا مقابلہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی کہ بس ایما ہی کا ہو رہنا بڑی نامناسب بات ہے چارلز کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جواب کیا دے وہ اپنی ماں کا ادب کرتا تھا اور بیوی سے اسے بے انتہا محبت تھی ایک کی تو سمجھ بوجھ غلطیوں سے بالا تر معلوم ہوتی مگر ساتھ ہی دوسری کے طور طریقے بالکل بے داغ نظر آتے مادام بواری چلی گئی تو اس نے اپنی ماں سے سنے ہوئے ذرا سکون آبر قسم کے دو ایک اخبال ڈرتے ڈرتے انہی الفاظ میں ایما پر آزمانی کی کوشش کی ایما نے ایک لفظ میں ثابت کر دیا کہ وہ غلطی پر تھا اور اسے مریضوں کے پاس چلتا کر دیا لیکن جن نظریوں پر اسے اعتقاد تھا ان کی روح سے وہ چاہتی تھی کہ مجھے چارلز سے محبت ہو جائے چاندنی راتوں میں باغ میں بیٹھ کے اسے جتنے بھی عشقیہ شیر یاد ہوتے چارلز کو سناتی اور آہیں بھر بھر کے غمناک گیت گاتی مگر آخر میں پتا چلتا کہ میں اب بھی ایسی ہی پرسکون ہوں جیسی پہلے تھی اور نہ چارلز ہی کچھ ایسا متاثر معلوم ہوتا نہ اس کا عشق بڑھا ہوا نظر آتا غرض کے وہ کچھ دن اسی طرح اپنے دل پہ چکماک رگڑتی رہی مگر ایک چنگاری بھی نہ نکلی ویسے بھی اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ جو چیزیں اس کے تجربے میں نہ آئی ہوں انہیں سمجھ سکے یا جو بات رسمی اور روایتی شکل میں سامنے نہ آئے اس پر یقین لا سکے آخر اس نے بغیر کسی دقت کے اپنے دل کو سمجھا لیا کہ چارلز چارلز کا عشق کچھ ایسے مطالبات پیش نہیں کرتا چارلز کے جذباتی مظاہرے باقاعدگی اختیار کرتے دیں. اس نے پیار کے بھی خاص خاص وقت مقرر کر لیا. دوسری عادتوں میں یہ بھی ایک عادت بن گئی اور اس کی بھی اسی طرح توقع ہونے لگی جیسے کھانے کی یکرنگی اور یکسانی کے بعد نقل کی ہوتی ہے شکار گاہ کے ایک چوکی دار نے جس کے پھیپڑوں کا گرم ڈاکٹر کے علاج سے دور ہو گیا تھا مادام کو ایک چھوٹا سا اطالوی شکاری کتا دیا وہ ٹہلنے جاتے ہوئے کتے کو ساتھ لے جاتی۔ کبھی, کبھی وہ دو ایک لمحے تنہائی میں بسر کرنے کے لیے باہر سیر کو نکل جاتی کہ باخ اور گرد آلود سڑک کا دائمی منظر کسی طرح تو سامنے سے ہٹے بان ویل گاؤں کی دیوار سے زاویہ قائمہ بناتا ہوا ایک ویران بنگلہ ہے جس کے آس پاس سفیدے کے درخت لگے ہوئے ہیں وہ اس مقام تک جایا کرتی یہاں خندق کے گرد گھاس پوس میں لمبے لمبے سرکنڈے ہیں جن کی پتیاں کہیں پڑ جائیں تو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں پہلے تو وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی کہ جب وہ پچھلی مرتبہ یہاں آئی تھی اس کے بعد سے کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی وہ دیکھتی کہ ہر پھول اور ہر پودا اپنی اپنی جگہ ہے بڑے بڑے پتھروں کے چاروں طرف کی کیاریاں کیاریاں اسی طرح اگی ہوئی ہیں اور تینوں کھڑکیوں پر جگہ جگہ کائی لگی ہوئی ہے جن کے کواڑ ہمیشہ بند رہتے تھے اور لوہے کی زنگ دار سلاخوں میں لگے لگے گلے جا رہے تھے پہلے تو اس کے خیالات یوں ہی بے سروپا اٹکل پچو گھومتے پھرتے جیسے کھیتوں کھیتوں دوڑتا پھرتا تھا کبھی کبھی زرد زرد تیتروں کے پیچھے بھونکتا کبھی چوہوں کا پیچھا کرتا کبھی ناچ کے کھیتوں کے کنارے کے پھول کتر کتر کے کھاتا پھر آہستہ آہستہ اس کے خیالات ایک واضح شکل اختیار کر لیتے اور چھڑی کے ٹہوکوں سے جو گھاس اس نے کھودی تھی اس پر بیٹھ کے اپنے آپ سے بار بار کہتی یا خدا میں نے شادی کی کیوں وہ اپنے آپ سے پوچھتی کہ ایسی ہی ایک اور اتفاقیہ ملاقات کے ذریعے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی اور آدمی سے ملی ہوتی اور ایما اپنے تصور کی مدد سے یہ سوچنے کی کوشش کرتی کہ یہ حقیقت کا جامع نہ پہننے والے واقعات یہ مختلف زندگی یا نامعلوم شوہر کس طرح کا ہوتا بہرحال وہ شوہر کی طرح کا تو یقیناً نہ ہوتا غالباً وہ قبول صورت بزلہ سنج زی شان اور جازر نظر ہوتا جیسے کہ اس کی اسکول والی سہیلیوں کے شوہر بے شک و شبہ ہوں گے آج کل وہ کیا کر رہی ہوں گی ان کی زندگی شہر میں سڑکوں کی چہل پہل تھیٹروں کی ہماہ ہمی اور رقص گاہ کی روشنیوں کے درمیان گزر رہی ہوگی جہاں دل کو کشادگی حاصل ہوتی ہے احساسات پھلتے پھولتے ہیں لیکن ایما اس کی زندگی ٹھنڈی برف تھی جیسے چھت پر کوئی کوٹری جس کی باہر کو نکلی ہوئی کھڑکیوں کا رخ شمال کی طرف ہو اور وہ خاموش مکڑی اکتا ہٹ, اس کے دل کے کونے کونے میں اپنا تاریکی میں بنے دے رہی تھی اسے وہ دن یاد آتے جب اسے انعام ملا کرتے تھے اور وہ دو لمبی لمبی چوٹیاں لٹکائے اپنے چھوٹے چھوٹے تاج لینے کے لیے چبوترے پر چڑھا کرتی تھی اپنے سفید فراک اور ریشمی کپڑے کے اوپر سے کھلے ہوئے جوتے پہنے وہ بڑی پیاری لگتی تھی اور جب وہ اپنی جگہ واپس آ جاتی تو لوگ اس کے اوپر جھک جھک کر اسے مبارکباد دیتے آتے میں گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوتی جن کی کھڑکیوں میں سے پکار پکار کر لوگ اسے خدا حافظ کہتے موسیقی کا استاد اپنے وائلن کا بکس لیے پاس سے گزرتے ہوئے جھک کے سلام کرتا ان باتوں کو کتنا زمانہ ہو گیا یہ سب کتنا دور دراز معلوم ہوتا تھا وہ اپنے کتے جالی کو آواز دیتی اور اسے گھٹنوں کے بیچ میں بٹھا لیتی اس کے لمبے سے نازک سر پہ ہاتھ پھیرنے لگتی اور کہتی آہ اپنی مالکہ کو پیار کر لے تجھے کوئی دکھ نہیں ہے پھر اس پیارے پیارے جانور کا غمگین چہرہ دیکھ کر جو آہستہ آہستہ جمائی لے رہا ہوتا وہ نرم پڑ جاتی اور اس سے اپنا مقابلہ کرتے ہوئے با آواز بلند باتیں کرنے لگتی جیسے کسی دکھ کے مارے کو تسلی دے رہی ہو بعض اوقات ہوا کے جھکڑ چلنے شروع ہو جاتے سمندر سے آنے والی ہوائیں ایک ساتھ کو کے سارے میدان پر پھیلتی چلی جاتی اور ان کھیتوں میں بھی ایک نمکینی اور تازگی پیدا کر دیتی زمین سے لگی لگی جھاڑیاں سیٹیں بجانے لگتی شاخیں تھر, تھر اور ایک تیز سر شروع ہو جاتی درختوں کی چوٹیاں ہلے چلی جاتی اور گہری بھن بناٹ کی سی آواز سنائی دیتی رہتی ایما کندھوں کے گرد شال لپیٹ لیتی اور کھڑی ہوتی راستے کے دونوں طرف والے درختوں کی پتیوں سے چھن چھن کر دھندلی سی ہری روشنی سوکھی ہوئی ذرا ذرا سی کائی پر پڑتی جو ایما کے قدموں کے نیچے ہلکے ہلکے چٹکتی جاتی سورج ڈوبنے والا ہوتا شاخوں کے بیچ میں سے آسمان لال لال نظر آتا اور درختوں کے تنے جو ایک سیدھی لائن میں لگے ہوئے تھے اور سب کے سب ایک جیسے تھے سنہرے سنہرے پس منظر کے مقابل بھورے ستونوں کی قطار معلوم ہوتے ایما کو ڈر سا لگنے لگتا وہ جالی کو پکارتی اور سڑک کے راستے سے جلدی جلدی توست کی طرف چل دیتی گھر پہنچ کے آرام کرسی پر گر پڑتی اور باقی شام بالکل چپ چاپ رہتی لیکن ستمبر کے آواخر میں اس کی زندگی میں غیر معمولی بات ظہور پذیر ہوئی مارکویس دان در درویلیہ نے اسے وہ بھی احسار آنے کی دعوت دی پادشاہت کی بحالی کے زمانے میں مارکویس وزیر رہا تھا اور اب اسے دوبارہ سیاسی زندگی میں داخل ہونے کی بیتابی تھی چنانچہ اس نے مجلس قانون ساس کے انتخاب سے بہت پہلے تیاری شروع کر دی تھی جارے کے دنوں میں وہ لوگوں کو بہت لکڑیاں باتتا اور کانسل میں ہمیشہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے علاقے کے لئے نئی سڑکوں کا مطالبہ کرتا۔ گرمیوں میں اس کے ایک پھوڑا ہو گیا جسے چارلز نے بڑے مناسب وقت پر نشتریوں ہی سے چھوا کے ایسی جلدی ٹھیک کر دیا کہ بالکل معجزہ معلوم ہوتا تھا آپریشن کی فیس دینے کے لیے جو آدمی دوست بھیجا گیا تھا اس نے شام کو وہاں سے لوٹ کے یہ اطلاع دی کہ ڈاکٹر کے چھوٹے سے باغ میں چیری کے بڑے نفیس درخت ہیں وہ بھی احسار میں چیری کے پیڑ پنپتے ہی نہ تھے چنانچہ مارکوس نے بواری سے کچھ قلم مانگے اور خاص طور سے اپنے آپ اس کا شکریہ ادا کرنے آیا وہاں اسے ایما نظر آئی اور اس نے سوچا کہ یہ عورت لگتی تو ہے اچھی خاصی اور اس کے سلام کرنے کا انداز بھی دیہاتیوں کا سا نہیں ہے غرض کے جب اس نے اس نوجوان جوڑے کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تو اسے معلوم تھا کہ نہ تو میں غلطی کر رہا ہوں اور نہ سر پرستانہ التفاط کی حدود سے آگے بڑھ رہا ہوں بدھ کے دن تین بجے مونسور اور مادام بواری اپنی ٹم ٹم میں بیٹھ کے وہ بھی ایس کی طرف روانہ ہوئے ایک بڑا سا سندوق گاڑی کے پیچھے بندھا ہوا تھا اور ایک ٹوپیاں رکھنے کا بکس آگے رکھا تھا ان کے علاوہ ایک چھوٹا سا بکس چارلز کے گھٹنوں میں دبا ہوا تھا جب وہ پہنچے تو رات ہو چکی تھی اور گاڑیوں کو راستہ دکھانے کے لیے باغ میں لیمپ جلائے جا رہے تھے کوٹھی جدید ترس کی بنی ہوئی تھی۔ عمارت کے دو بازو تھے جو آگے کو نکلے ہوئے تھے اور اوپر چڑھنے کے لیے تین جگہ سیڑھیاں تھیں کوٹھی کے ادھر گھاس کا بڑا زبردست میدان تھا جس میں گائے چل رہی تھی سارے میدان میں مناسب فاصلوں پر بڑے بڑے درختوں کے جنڈ تھے اور بجری کی سڑک کے خم کے ساتھ ساتھ دونوں کناروں پر بڑی بڑی کیاریاں تھیں جن میں رنگ برنگے پھولوں کے گچھے بے ترتیبی سے یہاں وہاں سر اٹھائے کھڑے تھے پل کے نیچے دریا بہ رہا تھا کوہرے کے باوجود ذرا غور کرنے سے اتنا دکھائی دے جاتا تھا کہ میدان میں جگہ جگہ چھپر کی چھت والی عمارتیں ہی ہیں آخر میں سوکھی گھاس کے ہلکے سے ڈھلوان والے دو ٹیلے ہیں جن پر اچھی طرح تختے لگے ہوئے ہیں اور پیچھے کی طرف درختوں کے درمیان استبلوں اور گاڑی گھروں کی دو متوازی قطاریں ہیں پرانی کوٹھی کے بس اب یہی آثار باقی رہ گئے تھے چارلز کی ٹمٹم -ٹم بیچ والی سیڑھیوں کے سامنے روکی ملازم حاضر ہو گئے مارکوس اس بھی استقبال کے لیے آگے آیا اور ڈاکٹر کی بیوی کو سہارے کے لیے اپنا بازو پیش کر کے اسے ڈیوڑی میں لے گیا ڈیوڑی بہت اونچی تھی اس میں سنگ مرمر کے ٹکڑوں کا فرش تھا اور بات چیت کرنے یا چلنے کی آواز ایسے گونجتی تھی جیسے گرجا میں سامنے کی طرف ایک زینا تھا جو سیدھا اوپر چلا جاتا تھا اور بائیں طرف ایک دالان تھا جہاں سے باغ نظر آتا تھا اور جس میں ہو کر بلیئر والے کمرے کو راستہ تھا دروازے میں سے ہاتھی دانت کی گیندوں کی ٹھک ٹھک سنائی دے رہی تھی جب وہ دیوان خانے جاتے ہوئے اس کمرے میں سے گزری تو ایما نے دیکھا کہ میز کے گرد کچھ آدمی کھڑے ہیں جن کے چہروں پر متانت برس رہی ہے اور ٹھوڑیاں بڑے اونچے اونچے گلو بندوں پر ٹکی ہوئی ہیں ان سب کے سینوں پر تمغے لگے ہوئے تھے اور وہ کھیلتے ہوئے چپکے چپکے مسکراتے جا رہے تھے دیواروں کے گہرے رنگ کے تختوں پر سونے کے بڑے بڑے چوکھٹے لگے ہوئے تھے جن کے نیچے سیاہ ہرفوں میں نام لکھے تھے ایما نے پڑھا جا آن دا درویلی دی ورمو ویل کاؤن دلا وی ایسار اور بیرن دلا فریس نے ای 20 اکتوبر پندرہ کو کوترا کی لڑائی میں شہید ہوئے اور ایک دوسری جگہ لکھا تھا جا ری گی داں درویلیے دلا وہ ووبی فرانس کے امیر البحر اور شیوالی آف دی آرڈر آف سینٹ مائیکل انتیس مئی سولہ سو واست کو لڑائی میں زخمی ہوئے تیئیس جنوری سولہ سو وہ کو ووبی میں وفات پائی اس کے بعد جو تحریریں تھیں وہ اچھی طرح نظر ہی نہیں آ رہی تھیں کیونکہ لیمپوں کی روشنی سب کپڑے پر اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ سارے کمرے پر ایک ہلکا سا سایہ پڑ رہا تھا مستا تصویریں روشنی میں جھلک اٹھی تھی جہاں جہاں سے روغن چٹک گیا تھا وہاں روشنی باریک باریک لائنوں میں ٹوٹ گئی تھی اور سونے کے چوکٹوں میں جڑے ہوئے ان تمام سیاہ مربو میں تصویر کا کوئی ہلکے رنگ کا حصہ یہاں وہاں نظر آ جاتا تھا مثلاً کوئی زرد رنگ کی پیشانی سامنے کی طرف دیکھتی ہوئی دو آنکھیں نیچے تک پھیلے ہوئے اور لال کوٹ کے کندھوں پر پاؤڈر چھڑکنے والے مصنوعی بال یا گول گول پنڈلی کے اوپر گیٹس کا بکسوا مارکوس نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا ایک عورت جو خود مار کو اس کی بیگم تھی ایما کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اس نے ایما کو اپنے پاس سوفے پر بٹھا لیا اور ایسے گھل مل کر باتیں کرنے لگی جیسے مدتوں سے واقفیت ہو بیگم کی عمر کوئی چالیس کے قریب ہوگی اس کے کندھے بڑے خوشنما تھے ناک آگے سے ذرا مڑی ہوئی اور آواز میں ایک لہک تھی آج شام اس نے اپنے بھورے بھورے بالوں پر ایک سادہ سی اونی شال اور رکھی تھی جس کا سرا کمر پر پڑا تھا اس کے قریب ہی ایک حسین نوجوان عورت ذرا اونچی کمر والی کرسی پر بیٹھی تھی اور آتشدان کے چاروں طرف کچھ لوگ کوٹ میں پھول لگائیں, عورتوں سے کھڑے باتیں کر رہے تھے سات بجے کھانا گیا مرد جو اکثریت میں تھے ڈیوڑی میں پہلی میز پر بیٹھے اور عورتیں مارکوئس اور بیگم کے ساتھ کھانے کے کمرے میں دوسری میز پر اندر داخل ہوتے ہی ایما کو محسوس ہوا کہ کمرے کی گرم گرم ہوا نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیا ہے فضا میں پھولوں اور باریک ململ کی مہک کھانوں کی بھاپیں اور کمبیوں کی خوشبو گھل مل گئی تھی جھاڑ میں جلتی ہوئی موم بتیوں کا اکس چاندی کے سرپوشوں پر پڑ رہا تھا اور ترشے ہوئے بلور کے برتن ایک دوسرے پر زرد زرد کرنوں کا عکس ڈال رہے تھے میز پر یہاں سے وہاں تک ایک قطار میں گلدستے چنے ہوئے تھے بڑے بڑے ہاشیوں والی رکابیوں میں رومال اس طرح طے کر کے سجائے گئے تھے جیسے اصف کی ٹوپی اور ان کی دو کھلی ہوئی تہوں کے بیچ میں شکل کی ایک ایک چھوٹی سی ڈبل روٹی رکھی تھی کے لال لال پنجے سے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ پھیلی ہوئی ٹوکریوں میں نرم نرم گھاس کے اوپر ترو تازہ پھلوں کا ڈھیر تھا بٹیرے اپنے پروں سمیت سامنے موجود تھی کھانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور ایک خدمت گار گھٹنے تک کی بلجس ریشمی جرابیں سفید گلو بند اور جھالردار قمیص پہنے ججوں کا سا سنجیدہ چہرہ بنائے مہمانوں کے کندھوں کے بیچ میں کٹے کٹائے گوشت کی تھامے, کھانا تقسیم کر رہا تھا اور اپنے کام میں ایسا ماہر تھا کہ مہمان جو ٹکڑا مانگے ذرا سا چمچہ چھو کر اس کی رکابی میں رکھ دیتا تھا چینی کے بڑے سے چولہے کے اوپر جس پہ تانبے کا کام تھا ایک عورت کا مجسمہ تھوڑی تک کپڑوں میں لپتا ہوا چہل پہل سے بھرپور کمرے کی طرف بے حصوں حرکت آنکھیں پھاڑے تک رہا تھا مادام بواری نے دیکھا کہ بہت سی عورتوں نے اپنے دستانے گلاسوں میں نہیں رکھے لیکن بچوں کی طرح رومال بندھا ہوا تھا اور شوربے کے قطرے اس کے منہ سے ٹپکتے جا رہے تھے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور اس کے مصنوعی بالوں میں ایک چھوٹی سی چوٹی تھی جس میں کالا فیتا بندھا ہوا تھا وہ مارکوئس کا خصر بڈھا ڈیوک دلاور دیر تھا جس زمانے میں دکو فلان لوگوں کو دو دریوئی میں شکار کی دعوت دیا کرتا تھا ان دنوں وہ کا مساحب خاص تھا کہتے ہیں کہ مانسیور اور مانسیور دلوزے کے درمیان وہ ملکہ ماریا توانت کا عاشق بھی رہا تھا اس کی زندگی ہنگامہ آرائیوں اور عیاشیوں میں گزری تھی اس نے ساری عمر ڈویل لڑنے شرطیں بدنے اور عورتیں بھگانے کے سوا کچھ کیا ہی نہ تھا اس کی ساری دولت یوں ہی برباد ہو گئی تھی اور خاندان بھر اس سے ڈرنے لگا تھا اس کی کرسی کے پیچھے ایک ملازم کھڑا تھا جب وہ ہکلاتے ہوئے کسی قاب کی طرف اشارہ کرتا تو ملازم اس کے کان میں با آواز بلند کھانے کا نام بتاتا ایما کی نظریں بے اختیارانہ اس لٹکتے ہوئے ہوٹوں والے بڈھے کی طرف بار بار اٹھ جاتی تھی جیسے کسی غیر معمولی چیز کی طرف وہ دربار میں رہا تھا اور ملکاؤں کے ساتھ سویا تھا برف پڑی ہوئی شراب گلاسوں میں نکالی گئی ایما کے منہ میں شراب ٹھنڈی ٹھنڈی لگی تو اس کے سارے بدن میں کپ کپی سی دوڑ گئی اس نے پہلے کبھی نہ تو انار دیکھے تھے نہ انناس چکھے تھے یہاں کی پسی ہوئی شکر بھی اسے اور جگہ سے زیادہ سفید اور باریک معلوم ہو رہی تھی کھانے کے بعد عورتیں رقص کے لیے تیار ہونے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی ایما نے اس ایکٹریس کسی محنت اور احتیاط سے سنگار کیا جو پہلی دفعہ اسٹیج پر آنے والی ہو اس نے بال درست کرنے والے کی ہدایت کے بوجب بال بنائے اور ریشمی جھلا جھل کا لباس مسہری پر پھیلا کے پہنا چارلس کا پتلون پیٹ پر سے تنگ تھا میرے پتلون کے ناچنے میں دکھ کریں گے وہ کہنے لگا ناچنے میں ایما نے دوہرایا ہاں کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو خام لوگ مذاق اڑائیں گے بس اپنی جگہ بیٹھے رہنا اور ڈاکٹر کے لیے یہی مناسب بھی ہے اس نے سمجھایا چارلز خاموش ہو گیا وہ ادھر سے ادھر ٹہل ٹہل کر ایما کے کپڑے پہن چکنے کا انتظار کرنے لگا وسے پیچھے سے آئینے میں دو شموں کے درمیان بیٹھی نظر آئی اس کی سیاہ آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ سیاہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بال کانوں کی سمت میں لہریاں بنا رہے تھے اور ان میں ایک نیلی نیلی چمک پیدا ہو گئی تھی جوڑے میں ایک گلاب کا پھول اپنے لچکدار ڈنٹھل کے اوپر تھر تھرا رہا تھا اور پتیوں کے کناروں پر شبنم کے مصنوعی قطرے جگمگ جگمگ کر رہے تھے اس نے ہلکے زعفرانی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جس پر کپڑے کے بنے ہوئے گلابوں کے تین چھوٹے چھوٹے گلدستے ہری ہری پتوں سمیت لگے ہوئے تھے چارلس آگے بڑھا اور اس کا کندھا چوم لیا ہٹو بھی وہ بولی مجھے دھکیلے دے رہے ہو اتنے میں وائلن اور نفیری کی آواز سنائی دینے لگی وہ اپنے آپ کو دوڑنے سے روکتی ہوئی نیچے پہنچی رقص شروع ہو گیا تھا مہمان آتے جا رہے تھے بھیڑ بڑھ چلی تھی وہ دروازے کے قریب ایک بینچ پر بیٹھ گئی رقص ختم ہو گیا تو لوگ جگہ جگہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے اور باوردی ملازم بڑی بڑی کشتیاں لیے ادھر سے ادھر آنے جانے لگے بیٹھی ہوئی عورتوں کی قطار میں رنگ دار پنکھے پڑا پھڑ رہے تھے گلدستوں نے ہوئے چہروں کو آدھا آدھا چھپا رکھا تھا سونے کی ڈانٹ والی اتر کی تھوڑے, تھوڑے بند ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی سفید دستانوں سے کلائوں کا گوشت دبا جا رہا تھا اور آگے سے ناخونوں کی شکل صاف نظر آ رہی تھی فیتے کے جھالر ہیرے کے پن جڑاؤ کنگل، لباسوں کے اوپر تھر, تھر رہے تھے سینوں پر جگمگ جگمگ کر رہے تھے برہنا بازو میں بج رہے تھے کنپٹیوں کے اوپر بال چکنے اور ہموار تھے پیچھے جوڑا بندھا ہوا تھا اور اوپر چمبیلی اور دوسرے پھولوں انار کی کلیوں اور گیہوں کی بالیوں کے تاج یا گچھے یا ٹہنیاں لگی تھیں بڈھی مائیں جن کے چہروں پر وہی دور باش لکھا تھا بے چجے کی لال لال ٹوپیاں پہنے بڑے اطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر چپ چاپ بیٹھی تھی ایما کے ساتھی نے اسے انگلوں کے سروں سے پکڑ رکھا تھا وہ ناچنے والوں کی میں کھڑی ہو گئی اور باجا شروع ہونے کا انتظار کرنے لگی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا لیکن اس کا فرو ہو گیا اور وہ کی تال پر لہراتی ہلکے گردن ہلاتی چل پڑی بعض اوقات دوسرے تو خاموش ہو جاتے بس اکیلا وائلن بچتا رہتا اور کوئی نازک سا ٹکڑا سن کر ایما کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ایسے وقت سونے کے سکوں کی کھنک صاف سنائی دیتی جو برابر والے کمرے میں تاش کی میزوں پر پھینکے جا رہے تھے پھر سارے ساز دوبارہ بجنے شروع ہو جاتے کی گونجدار آواز سنائی دینے لگتی پیر باجے پر تال دیتے دامن پھول ہو جاتے اور لگتے ہاتھ ایک دوسرے سے چھوتے اور علیحدہ ہو جاتے آپ کے ذرا میں نظریں مل جاتی پچیس سے چالیس سال تک کی عمر کے یہی کوئی پندرہ بیس آدمی جو ناچنے والوں کے درمیان ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے یا دروازوں کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے عمر لباس اور شکل و کے اختلافات کے باوجود اپنی نجابت اور اعلیٰ تربیت کے انداز کی وجہ سے سارے ہجوم میں بالکل الگ دکھائی دیتے تھے ان کے لباس کی تراش خراش اوروں سے بہتر تھی اور کپڑا بھی زیادہ نفیس معلوم ہوتا تھا ان کے بالوں کے چھلے کن پٹیوں کی طرف کو نکلے ہوئے تھے اور بڑے خوشبودار موم روغن سے چمک رہے تھے ان کے چہروں کا رنگ مالداروں جیسا تھا یعنی وہ صاف رنگ جو چینی کے برتنوں کی زردی اطلس کی جھل جھلاہٹ پرانے فرنیچر کے روغن سے اور جھلک اٹھتا ہے اور جسے مقوی اور باضابطہ غذائیں اپنی بہترین حالت میں برقرار رکھتی ہیں ان کے نیچے نیچے گلو بندوں میں گردن بڑی آسانی سے حرکت کرتی تھی لمبی لمبی مونچے مڑے ہوئے کالروں پر پڑ رہی تھیں وہ اپنے ہونٹ بار بار رومالوں سے پوچھتے تھے جن پر ان کے نام کے حروف کڑے ہوئے تھے اور جن سے بڑے لطیف عطر کی خوشبو آ رہی تھی جو لوگ بوڑھے ہو چلے تھے ان میں بھی ایک جوانی کی ادا تھی اور نوجوانوں کے چہرے پکے پکے تھے ان کے انداز سے بے تعلقی ٹپکتی تھی مگر یہ سکون وہ تھا جو جذبات کے روزانہ تسکین پاتے رہنے سے پیدا ہوتا ہے اور ان کی ملائمت میں وہ مخصوص بحشیانہ پنج لگتا تھا جو نیم آسان چیزوں پر اقتدار کا نتیجہ ہوتا ہے جس میں قوت سے کام لیا جاتا ہے اور خود پسندی کو راحت ملتی ہے یعنی اسیل گھوڑوں کی سواری اور بد چلن عورتوں کی صحبت ایما سے دو چار قدم کے فاصلے پر نیلا کوٹ پہنے ہوئے ایک آدمی ایک زرد رو نوجوان عورت سے جس کے گلے میں موتیوں کا ہار پڑا تھا اٹلی کے متعلق باتیں کر رہا تھا اٹلی کے متعلق کے کے کی چوڑائی توالی, ویس, کاس آلی مارے اور کاسی نیس کی تعریفیں کر رہے تھے جینوا کے گلابوں اور چاندنی میں کولیزیم کے نظارے کی مدح سرائی میں مصروف تھے اپنے دوسرے کان سے ایما ایک اور گفتگو سن رہی تھی جس میں ایسے ایسے لفظ آ رہے تھے جنہیں وہ سمجھتی ہی نہ تھی کچھ لوگ ایک نو عمر آدمی کے گرد جمع ہو گئے تھے جس نے پچھلے ہفتے اور رومو لس کو ہرا دیا تھا اور انگلستان میں خندق کھودنے میں دو ہزار لوئی جیتے تھے کوئی آدمی شکایت کر رہا تھا کہ میرے گھل دوڑ کے گھوڑے موٹے ہوتے جا رہے ہیں ایک اور آدمی کو چھاپے خانے والوں کی غلطیوں کا گلا تھا جن سے اس کے گھوڑے کا نام ہی کچھ کا کچھ ہو گیا تھا